اچھا جی حضرت سورت مرسلات صاحب کیفیت مجازات ہے فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں ترغیب زیادہ تھی اس صورت میں کیا جی ترہیب زیادہ ہے ڈراوا خلاصہ صورت شواہد خمسہ بر اس بات قیامت احوال قیامت چار دل قلعہ انجام فریقین منکرین ول والمرسلات عرفا شوائد خمسہ برائے قیامت کسم ہے ان ہاؤں کی جو چھوڑی جائی ہیں نرمی سے قسم ہے ان ہاؤں کی جو چھوڑی گئی ہیں نرمی سے بھائی ہوائیں پہلے پہلے چا... کیا چلتی ہیں وہ نرم ہوتی ہے نا اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھل آسفات آسمان پھر ان ہاؤں کی جو سخت چلنے والی ہیں تیز چلنے والی ہیں تیز چلنا پہلے ہوا ایسا ہوتی ہے پھر وہ آندھی بن جاتی ہے ورنہ شرات نشرا اور ان ہاؤں کی جو بادلوں کو اٹھا کے پھیلانے والی ہوتی ہیں یہ بخار ہوتا ہے سمندر کا بخار اس کو اٹھا کے اوپر لے جاتی ہوایں پھر پھیلاتی ہیں ان ہاؤں کی جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلانے والی ہیں پھل کار فرکن پھر ان ہاؤں کی جو بادلوں کو متفر کرنے والی ہیں می برسا اس کے بعد بادلوں کو متفر کر دیا بارش کے بعد پھر ان ہاؤں کی جو بادلوں کو متفر کرنے والی ہیں پھل ملکی بعض حضرات ان کو بھی ہواؤں کے اندر استعمال کرتے ہیں لیکن میری ترجیح ہے جو فرشتوں کی طرف پاس قسم ہے ان فرشتوں کی جو نازل کرنے والے ہیں وہی کو ڈالنے والے یعنی اتارنے والے ذکر سے مراد وہی آئے پاس ان فرشتوں کی جو نازل کرنے والے ہیں وہی کو کس لیے نازل کرتے ہیں ازرا اس دور کرنے کے لیے تاکہ کافروں کا ازور کیا کر دیں تو دور کر دیں نا کہ کے دن کافر یہ ازور نہ کریں کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا ولہجوانے کافروں کے ازور کو دور کرنے کے لیے اور نوزران یا مومنین کو ڈرانے کے لیے مومن قرآن پاک وہی سن کے ڈرتا ہے تو میرے عزیز یہ جو ہے نا قسمیں قیامت کے موافق ہیں قیامت جب شروع ہوگی نا تو جیسے ہوا پہلے نرم ہوتی ہے پھر کیا قیامت کے آسار بھی ایسے ہوں گے پہلے کا نرم ہوگا زلزلہ وغیرہ پھر بڑھنا شروع ہوگا جو چیز بھی ہوگی بڑھتی رہے گی نا شرات نا شران پھر جیسا کہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کے پھیلاتے ہیں لوگ بھی اسی طرح نفے ثانیہ کے اندر اٹھ کے پھیلیں گے یا نہیں دوڑ موڑ ہوگی ساری ہوگی مناسب کی یہ مناسب ہے قیامت کے قسمیں ان لوا کے جواب قسم بے شک وہ چیز جس کا وعدہ دیے جاتے ہو تم بات کے والی ہے قیامت آگے احوال قیامت ہے پیدل رجوم تمہیں سب پر جب ستارے مٹائے جائیں گے یعنی بے نور ہوں گے اور جب آسمان کھولا جائے گا کیسے کھولا جائے گا بھئی بادل نازل ہوگا فرشتے نازل ہوں گے تجلی ہوگی کئی راہ پڑ چکے نہیں جب آسمان کو کھول دیا جائے گا اور جب پہاڑ اڑائے جائیں گے اور جب رسول وقت مقرر پر لائے جائیں گے اللہ کے رسول آئیں گے وقت مقرر پر قیامت کے دن امتوں کے متعلق گواہی دیں گے یا نہیں اب آگے فرماتے ہیں کہ رسولوں کو تو ایزا دی گئی دنیا کے اندر رسولوں کو کیا دی گئی ایزا دی گئی تو جلدی بدلہ نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے تو ان کی ایزا کا بدلہ اللہ نے کب مؤخر کر دیا بعضوں سے لیا بعضوں سے نہیں لیا لیکن مکمل بدلہ مؤخر اب ہوا جب رسول وقت مقرر پر لے جائیں گے لے آئیے یومن اجلا تحویل یوم کیا مری لے یومن کس دن کے لیے پیغمبروں کا معاملہ موخر کیا گیا تھا کافر پیغمبروں کو اضا دیتے تھے تو کس دن کے لیے پیغمبروں کا معاملہ موخر کیا گیا تھا اب اس کا جواب ہے یوم الفاصل کسی دن کے لیے یہ جو دن فیصلہ کا ہے وہ ما درا ما یوم الفاصل یہ استفام کس کے لیے آتا ہے کئی دفعہ میں کر چکا ہوں کس کے لیے وہ تحویل کے لیے کس کے لیے ہاؤ نہ کی بیان کرنے کے لیے استفام برائے تحویل ہے کس چیز نے جتلا ہے تو اس کو کیا ہے دن فیصلہ کا ہلاکت ہوگی اس دن مقزمین کے لیے آپ دیکھو ادھر تحدید زیادہ ہے تحدید الحمل کے اب علی دنیاوی کیا نہیں ہلاک کر چکے ہم پہلوں کو پھر تابے کریں گے ان پہل ہوں کے پچھلوں کو پچھلے کون ہیں یہی مکے والے ان کو بھی ان کے تابے کر دیں گے ان کو ہلاک کریں گے پھر تابے کریں گے ان کے پچھلوں کو مقام بدر میں ہلاک ہوئے قیامت میں ہلاک ہوئے قضاء خزانے کا سنت اللہ اسی طرح کرتے ہم ساتھ مجرمین کے وائلو المقضبین علمکم دلیل لکلی نمبر ایک دلیل لکلی نمبر ایک برائے باس کیا نہ پیدا کیا تھا ہم نے تم کو ایک پانی زلیل سے بے قدر بس کیا ہم نے اس پانی کو بھی ٹھکانے محفوظ کے کون ہے یہ جی ٹھکانے محفوظ رہ میں مادہ الا قادر معلوم ایک وقت مقرر تک وقت مقرر کیا ہے تم بتاؤ آ نو مہینے دس مہینے بگا ہمارا پکا پس بس اندازہ کیا ہم نے بس اچھے ہیں اندازہ کرنے والے ہم باجو مزل مقد بھی ہماری ان نعمتوں کو نہیں مانتے تو بس جٹھ والوں کے لیے ہلاکت ہے چا جی الحمدالفاطہ دلی لکڑی نمبر کتنی دی دو کیا نہیں کیا ہم نے زمین کو سمیتنے والی زندوں کو مردوں کو بھائی تم زندے کس کے اندر ہو زمین کے اندر ہو نا زرف ہے تمہارے لیے تو تمہیں بھی سمیت رہی ہے پر جالنافیا روا سیا دلی نمبر تین اور کیے ہم نے زمین کے اندر پہاڑ بلند واپس نا تم دلی نمبر چار پلایا ہم نے تم کو پانی پیا بجھانے والا یوم یہ نیمتے کھا کے تکزیب کرتے ہو ہلاکت ہے انجام مجرمین انجام مجربین کیا قیامت کے دن کہا جائے گا مجرمین کو چلو تم طرف اس عذاب کے جس کو جٹلاتے تھے تم چلو تم طرف ایسے سائے کے جو صاحب ہے تین شاخوں کا بھائی بزرگوں یہ جہنمی جو ہے نا وہ میدان حشر کے اندر وہ کس کے سائے میں بیٹھیں گے دوزا کے سائے میں کیا دوزہ کے قریب بیٹھیں گے اور دوزا سے کیا اٹھے گا دھواں اٹھے گا وہ جو دھواں اٹھے گا نا پہلے تو یک بار کی اٹھے گا پھر اس کے کتنے تقسیم ہو جائے گا اس میں تین ایسے ایسے ایسے دیکھتے نہیں اور جو ہی دھواں اٹھتا ادھر کسی کو دیکھو تقسیم نہیں ہو جاتا تو تین شاخیں بن جائیں گی اور دھوئیں کی تو دھوئیں کے نیچے ہو گئے اور دھواں ٹھنڈا ہوگا کیا یہ دوستوں کا آشرواہ ہوگا دیکھو جی چلو تم طرف ایسے ساہ کے جو صاحب ہے تین شاخوں کا لا زلی نہ تو ٹھنڈا ہے ولا جگنی لاب اور نہ گرمی کو دور کر سکتا ہے باقرا جہنم جس کے اندر تمہیں ڈالا جائے گا اس کا حال بھی سونگ لو انہا ترمی بے شارا رین اے ہا زمیر کا مرجہ نہ رے جہنم ہے بے شک وہ جہنم پھینکے گی چنگاریوں کو جیسے بڑی بڑی آگ جلاتے ہو بڑی آگ تو ایسے چنگاریاں اٹھتی ہیں یا نہیں اٹھتی ہیں اور ادھر آ کے پڑتی ہیں ادھر آ کے پڑتی ہیں جو زیادہ ہو نا آگ اس میں ایسی ہوتی ہے تو دو کی آگ جو ہوگی نا اس کی کیا اٹھیں گی چنگاریاں جب ابتدا میں اٹھیں گی نا وہ چنگاریاں تو ایسے معلوم ہوگا جیسے ایک مکان اور کوٹھا اٹھ رہا ہے کیسے معلوم ہوگا کہ مکان اٹھ رہا ہے لیکن جب وہ بڑی بڑی چنداری مکان جتنی جا کے گرے گی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا نہیں تو پہلے مکان کی کیفیت ہوگی جب ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے یہ ٹکڑا وہ وہ ایسے معلوم ہوگا جیسے اونٹ بیٹھے ہوں کیا آہ. تو ایک ہی چیز ہے پہلے وہ محل کی شکل میں پھر کسی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اونٹ کی شکل اب دیکھو سمجھو بے شگ لارے جہنم پھینکے گی چنگاریاں مسل کے اس کے کاسرمانا آ, محل کی طرح پھینکے گی ایسے اٹھیں گی چنگاریاں کان نہ ہوں گویا کے وہ محل کیا ہوں گے اونٹ ہوں گے زرد گویا کے وہ محل کیا ہوں گے اونٹ ہوں گے زرد سوفر کا منہ دونوں کیا جاتا ہے زرد بھی سیاہ بھی اب میں مسئلہ حل کر چکا ہوں نا کہ بھائی دیکھو نا بغالتا ہوتا ہے کہ پہلے کہا گیا کہ چنگاری کیا ہوگی وہ محل کی طرح اب کیا فرمایا کس طرح ہوگی اونٹ کی طرح پہلے محل اب اونٹ تو میں نے مسئلہ حل کر دیا ہے جب اٹھیں گی کہوں کہ گی محل کی طرح جب گرے گی تو ٹوٹ گے اٹھ اونٹ پھر اونٹ پہلے زرد معلوم ہوں گے سرخ زارد جائے جیسے آگ ہوتی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا بن جائیں گے کالے جیسے کوئلے بن جاتے ہیں ویرومز المکزمین یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے والی حاض ملازم تک کیفیت یوم قیامت یہ وہ دن ہوگا کہ نہ بول سکیں گے بوجہ تہور کے اور نہ اجازت دی جائے گی واسطے ان کے پر بہانے بنائیں غیر یومکز من خا جا جو ملکا سو مارکا یہ دن فیصلے کہا ہے اکٹھا کیا ہم نے تم کو اور پہلو کو پس اگر ہے واسطے تمہارے کوئی تدبیر تو میرے ساتھ تدبیر چلاؤ اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں بھی تم تدبیریں کرتے تھے دو پیج لگاؤ مجھے بہن جو میں زل المقزبین ان لکین یہ کیا ہوا جی انجان لطین بے شک پرہیزگار بیچ سائوں کے چشموں کے ہوں گے اور ہر قسم کے میوے نمبا یشتون ہس بے خائد کہا جائے گا ان کو یوکال معلوم ہے کھاؤ پیو خوشحال بس بابا اس کے, کے تھے تم عمل کرتے ان کگال کے نزل محسن یہ تو محسن کا بدرہ ہے لیکن ویل مقزبین اس دن مقزبین ہلاکت میں ہوں گے. زاد جی. اب دنیا میں زج رہے کلو آت مت کھو بھائی مزے اڑا لو تھوڑی مدت یہ دنیا تھوڑی مدعت ہے نا کھالو مزے اڑا لو تھوڑی مدعت انکم کو مجرمون. تو مجرے وہ قیامت میں کھلے لگیں گے وہ لو یوم ضرور مقدبین ویزا کیل الحمد یہ بھی زجرا ہے اور جب کہا جاتا ہے ان کو جھکو تم اللہ کے آگے تو نہیں جھکتے وحلو یوم ضیر المقزبین اور ساتھ کون سی بات کے بعد قرآن کے ایمان مان لیں گے قرآن تو نہیں مانتے پھر کس کو مانیں گے قرآن کے علاوہ اللہ اللہ